وہ ہاں میں بتا رہا ہوں وہ سمجھ نہیں پایا آپ حالانکہ میں نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا ایک تو ہے جو نماز قضا ہے نا بالکل اس کو تو قزا پڑھے ہاں یہ ہم نے وہ پیریڈ بتایا کہ جس میں تردد ہے کہ یہ قضا ہے یا نہیں ہے نا تردد ہو سکتی قضا ہو ہو سکتی قضا نہ ہو اس میں ایک رکت پڑھنے کے بعد مغرب کی ایک اور ملائیں وطر پڑھنے کے بعد ایک رکعت اور ملائیں چاروں رکاتوں میں کراط کریں اور اس لیے بتایا آپ کے ذہن میں آ جائے گا اگر اس کے ذمے فرض نماز نہیں تو وہ نفل ہو جائیں گے کیونکہ تین نفل نہیں ہوتے نفل میں چاروں میں کراط ہوتی آپ نے دو میں کراط پڑھی دو میں کراط نہیں پڑھی تو نفل نہیں ہوئے یہ وہ سودا ہے کہ جس میں آپ کو کہیں نقصان نہیں اگر آپ کے ذمے فرض ہے تو فرض ادا ہو گیا اور اگر فرض نہیں تھا تو آپ نے چاروں رکاطوں میں کراط کی ایک رکت اور ملائی مغرب میں ایک وطر میں ملائی تو چار نفل ہو گئے تو یہ آپ کو نفل کا ثواب مل جائے گا آ خیال شریف جی؟ جب اگر نہیں تو وہ تو ہوئی گئے. اس کی وجہ کیا قزا کہ آپ نے اس میں دعا خنوت بھی پڑھ لی اور تیسری رکت میں قاعدہ بھی کیا قاعدہ فرض تھا نا قاعدہ بھی ادا ہو گیا اس لیے اب ایک رکعت اور ملائیں تاکہ وہ نفل بن جائے اگر آپ کے ذمے فرض نماز نہ ہو جی